نبی اللہ اور اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں یعنی اللہ سبحان تعالی آپ پر بے حد مہربان ہے آپ کی تعریف فرماتا ہے آپ کے کام میں برکت دیتا ہے آپ کا نام بلند کرتا ہے آپ پر اپنی رحمتوں کی بارش فرماتا ہے کیوں؟ کیونکہ آپ نے اللہ سبحانہ تعالی کے احکامات اور ذمہ داریاں جو آپ پر ڈالی گئی تھی ان کو بتری کے احسن پورا کیا یعنی اطاعت اور وفا اور عبادت کا اعلی معیار قائم کیا تو اس لیے اللہ سبحانہ و نے آپ کو عظیم الشان اعزازات سے نوازا ملائکہ بھی آپ سے محبت کرتے ہیں وہ آپ کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالی آپ کو اور زیادہ بلند مرتبے عطا فرمائے آپ کے دین کو بلند کرے آپ کے امت پر رحم کرے تو یہ ملائکہ کی آپ سے محبت تھی اور یہ اس طرح وہ درود بھیجتے ہیں اور اس کے بعد باقی سب کو کیا کرنا چاہیے فرمایا یا تسلیما اے لوگ جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجو ہم سب کے لیے لازم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کسرت سے سلام اور درود بھیجا کرے اللہ وسلی محمد ولی محمد کما سلی ابراہیم ولی ابراہیم ان کا حمید اللہ محمد پڑھنے سے انسان کو جب ایک دفعہ پڑھتا ہے دس نیکیاں ملتی ہیں دس رحمتیں اس پر آتی ہیں دس گنا معاف ہوتے ہیں دس درجے بلند ہوتے ہیں یعنی بے پناہ فوائد ہیں اور ایک مرتبہ ایک صحابی نے پوچھا کہ میں اپنی دعا کا کتنا حصہ درود پڑھوں تو کیا آدھا پڑھ لوں ایک تہائی پھر اس نے آخر میں کہا کہ اگر میں سارے ساری دعا کو ہی درود بنا لوں یعنی اور کچھ نہ مانگوں صرف بیٹھ کے درود پڑھ لوں تو فرمایا پھر یہ تمہارے ہر غم اور پریشانی کے لیے کافی ہو جائے گی یعنی ساری ضرورتیں اسی سے ہی پوری ہو جائیں گی اتنا فائدہ ہے دروشی پڑنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا اور اس کے دس گناہ فرمائے گا اور بھی بہت سی احادیث اور جو درود نہ پڑے وہ سب سے بڑا بخیل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا گیا اور وہ مجھ پر درود بھیجنا بھول گیا تو اس نے جنت کا راستہ خطا کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے اور جب یاد نازل ہوئی تو صحابہ نے ارض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ تو معلوم ہے آپ پر سلام کیسے بھیجتے ہیں کیونکہ نماز کے اندر التحیات میں سلام آتا ہے السلام علیہ کا یو نبی ہو اور رحمت اللہ وبرکات ہو السلام علیہ اباد اللہ تو درود کیسے بھیجے اس پر درود ابراہیمی آپ نے صحابہ کرام کو سکھایا جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی مختصر درود پڑھے جا سکتے ہیں اور انسان کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے شریف پڑھتے رہنا چاہیے اس سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں پھر فرمایا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لانت فرمائی ہے اور ان کے لیے رسوا کو نزاب مہیا کر دیا ہے وہ کیا عذاب ہے ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے اور جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو بے قصور ازیت دیتے ہیں انہوں نے ایک بہت بڑے بہتان اور سری گنا کا وبال اپنے سر لے لیا ہے یعنی ایک طرف تو نیک کام کرے انسان اور دوسری طرف کوئی ایسی حرکت کرے تو اس کی نیکیاں بھی ضائع ہو جاتی اس لیے انسان کو ایک طرف اچھے کام کرنے چاہیے اور دوسری طرف لوگوں کو دکھ دینے تکلیف دینے پریشان کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے یزید بن شجرا کہتے ہیں کہ جہنم میں کنویں ہیں اور ہر کنویں میں سمندر کے ساحل کی طرح ساحل ہے جس میں کیڑے مکوڑے اور بختی اونٹ کی طرح ہے اور اس میں خچروں کی بچھو ہیں یہ کیڑے مکوڑے جہنمیوں کو ہونٹوں اور پہلوؤں سے پکڑ لیں گے پھر ان پر خارش مسلط کر دی جائے گی یہاں تک کہ ان میں سے کوئی ایک ایسی جگہ کو کھجائے گا کہ ہڈی نمودار ہو جائے گی یعنی خارش کر کر کے اس کو کہا جائے گا کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ تو مومنوں کو تکلیف پہنچاتا تھا اور یہاں پر بہتان کی بات خاص طور پر کی گئی کہ ایسا ایب کسی کے اوپر لگانا ایسا الزام لگانا کہ جو اس انسان نے غلطی کی ہی نہ ہو قصور کیا ہی نہ ہو اس کی طرف اس کو منسوب کرنا غیبت وہ ہوتا ہے جو انسان کو کسی ایسے ایب سے متہم کرنا جو اس کے اندر ہو یعنی اس برائی کا ذکر کرنا جو موجود ہو اور اگر نہ ہو تو وہ بہتان ہوتا ہے ان جس کو مام زبان میں الزام تراشی کہتے ہیں اس سے دوسرے کو عذیت ہوتی ہے اور ایسی اذیت دینے والے خود برے انجام سے دوچار ہوں گے یا ایہا نبی قل لی ازواجکا و بناتکا و نسائل مؤمنین و نسائل مؤمنین یدنین علیہن من جلابی بہن ذالک ادناء یعرفن فلا یعذین وکان اللہ غفور الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں ستائی نہ جائیں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے یہاں اللہ سبحان تعالی نے جب ایک مسلمان عورت کو حجاب کا حکم دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا خطاب آپ کو کیا یا یو ہن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل ازواجک آپ کہیے اپنی بیویوں کو سب سے پہلے آپ کے گھر والے نمونہ بنے پھر وہ بناتے کا آپ کی بیٹیوں کو وہ نسائل مومنین اور ساری مومن عورتوں کو پیچھے کچھ احکامات تھے جو خاص ازواج متحرات کو مخاطب کر کے دیے گئے تھے ان احکامات کو ہم انڈائریکٹلی لیں گے کیونکہ ازواج ہمارے لیے رہنما ہے نمونہ ہے تو ہم ان کے نمونے کو دیکھیں گے لیکن یہاں پر براہ ساری مومن عورتوں کو خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ وہ کیا کریں یدنی علی اپنے اوپر سے لپیٹ لیں من جلابی بننا اپنی چادروں میں سے سورت نور میں جو بات کی گئی تھی وہ جسم کے لباس کی تھی جو گھر کے اندر عام طور پر پہنا جاتا ہے یعنی کمیز شلوار ہو یا کسی بھی ملک کا یا کسی بھی کلچر کے حساب سے جو پہلا ڈریس جو جسم کے ساتھ لگتا ہے اور پھر اس میں خاص طور پر سینہ ڈھانکنے کی بات تھی یہاں پر گھر سے باہر نکلتے وقت ایک مسلمان عورت کو کس طرح کا لباس پہننا چاہیے اس کی صاف وضاحت کر دی گئی کہ وہ جلباب میں نکلے جلباب کہتے ہیں بڑی چادر کو یعنی اس کی کمیز شلوار کے اوپر سے اس کی زیب و ڈھانپنے کے لیے او چادر اوڑھیں اور اس کا کچھ حصہ لٹکا بھی لیں یعنی گونگٹ نکال لیں یا،, یا کسی بھی طرح اپنے،, اپنے آپ کو مزید کور کریں تاکہ اپنی زینت اور زیب و زینت کو چھپا سکیں یہ طریقہ زیادہ مناسب ہے کہ پہچان لی جائے کہ یہ ایک مسلمان عورت ہے. یعنی حجاب مسلمان عورت کی آئیڈینٹی ہے اور وہ ستائی نہ جائیں کیونکہ اگر ان کا لباس مختصر ہوگا تو دوسرے ان کو بلا وجہ تنگ کریں گے ان کے اوپر آوازیں کسیں گے یا ان سے کوئی چھیڑ چھاڑ کریں گے تو مسلمان عورت جب اپنے ایسے ڈریس کے اندر ہوگی تو وہ بہت سے فتنوں سے محفوظ ہو جائے گی اللہ تعالی غفور الرحیم ہے اس لیے اس نے یہ حکم دیا ہے تم کو یہ عورت کے اوپر کوئی ظلم نہیں کوئی جبر نہیں کوئی اس کو پریشان نہیں کیا گیا بلکہ اس کے لئے اس کی عزت و عصمت کی حفاظت کا ذریعہ بنایا گیا اس پر اللہ سبحان و تعالیٰ نے ایک رحمت فرمائی اس کو یہ طریقہ سکا کر کہ وہ اپنی حفاظت کیسے کرے اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے اور وہ جو مدینہ میں ہیجان انگیز افواہیں پھیلاتے ہیں اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم ان کے خلاف کاروائی کرنے کے لیے تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے کیونکہ منافقین جو تھے وہ عام طور پر خواتین کو ستاتے تھے اور, اور بھی دنگ کرنے والے کام کر رہے تھے تو انہیں ایک دھمکی دی جا رہی ہے کہ تم اپنی ایسی باتوں سے اور ایسے پروپیگنڈے سے باز آ جاؤ ورنہ تمہاری شامت آئے گی پھر وہ شہر میں مشکل ہی سے تمہارے ساتھ رہ سکیں گے ان پر ہر طرف سے لانت کی بوچھاڑ ہوگی جہاں کہیں پائے جائیں پکڑے جائیں گے اور بری طرح مارے جائیں گے یہ اللہ کی سنت ہے جو ایسے لوگوں کے معاملے میں پہلے سے چلی آ رہی ہے اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک مسلسل ایک طریقہ رہا ہے پچھلی امتوں میں بھی کہ اس قسم کے لوگ مفصد اور جو لوگوں کو تنگ کرنے والے ستانے والے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کو دوسروں کے ذریعے ان کا قلع کما کرواتا ہے تاکہ معاشرے کے اندر ایک امن امان پیدا ہو لوگ تم سے پوچھتے قیامت کی گھڑی کب آئے گی اصل میں منافقین اور کفار جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عزرائے مذاق ہی سوال کرتے تھے اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ انہیں بہت دلچسپی تھی کہ پتہ چل جائے تو اپنی تیاری کریں. کہو اس کہ علم اللہ ہی کو ہے یہ علم تو اس نے اپنے نبی کو بھی نہیں دیا تمہیں کیا خبر شاید کہ وہ قریبی آ لگی ہو اور ہر شخص کی موت کے ساتھ ہی اس کی قیامت شروع ہو جاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے مخصوص لوگوں کو سلام کیا جائے گا تجارت عام ہو جائے گی حتیٰ کہ بیوی بی تجارتی امور میں اپنے خاون کی مدد کرے گی نیز قطع رحمی جھوٹی گواہی سچی شہادت کو چھپانا اور لکھائی پڑھائی بھی عام ہو جائے گی بہرحال یہ یقینی امر ہے کہ اللہ نے کافروں پر لانت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر دی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے کوئی حامی و مددگار نہ پا سکیں گے یو اللہ و اتعنا وجوہار جس روز ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے اس وقت وہ کہیں گے کاش ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہوتی یعنی اپنے کیے پہ سخت پشتائیں گے یعنی جو لوگ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں یہ ان کا انجام بتایا جا رہا ہے ہم عام طور پہ کہتے ہیں اچھا قرآن میں لکھا ہے چلو ٹھیک ہے یہ تو ہم مان لیں گے لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پتا نہیں ٹھیک بھی ہے یا نہیں نہیں معلوم کرو کہ ٹھیک ہے یا نہیں اہل علم سے پوچھ لو قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جس بارے میں تمہیں خود علم نہ ہو تو علم والوں سے معلوم کر لو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اہمیت نہ دینا اور اپنی منمانی کرنا یہ درست نہ ہوگا ہمیں کوئی حق نہیں کہ اپنی ذات کو ان پر ترجیح دے کر اپنی عقل کے پیچھے چلے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کو چھوڑ دیں تو جو لوگ ایسا کریں گے فرمایا وہ قیامت کے دن پھر تمنا کریں گے کاش ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہوتی کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کی اطاعت کی اور انہوں نے ہمیں راہ راست سے بے راہ کر دیا انہوں نے ہمیں بھٹکا دیا اپنے پیچھے لگا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال سے زیادہ ایک اور چیز میری امت کے لیے زیادہ خوفناک ہے وہ ہیں گمراہ کرنے والے امام اے رب ان کو دوہرا عذاب دے اور ان پر سخت لانت کر یعنی قیامت کے دن وہ جا کر ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے پھر فرمایا یا لوگ جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کی طرح مت بن جاؤ جنہوں نے موسی علیہ السلام کو ازیتیں دی تھی یعنی تم اپنے پیغمبر کے ساتھ وہ معاملہ نہ کرو جو بنی اسرائیل نے مس علیہ السلام سے کیا مثلا گائے کا مشہور واقع ہے کہ جب انہوں نے ان کو حکم دیا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ گائے ذبح کرو تو انہوں نے طرح طرح کی حجتیں شروع کر دیں اور بات مان کے نہیں دیتے تھے اسی طرح جب وہ کوہتور پر گئے تو پیچھے سے بچڑے کو معبود بنا لیا راستے میں دیکھا کہ قوم بتوں کی عبادت کری تو کامسا ہمیں بھی ایسے بت چاہیے اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں تھیں جس میں وہ اپنے پیغمبر کو ستاتے تھے تو منع کیا گیا کہ تم نے ایسا نہیں کرنا پیچھے بتا دیا گیا کہ جو عذیت دیتے ہیں ان کا انجام بڑا بھیانک ہے پھر اللہ نے ان کی بنائی ہوئی باتوں سے اس کی بارات فرمائی ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے جس میں موسی علیہ السلام پہ الزام لگایا گیا تھا تو, تو اللہ تعالیٰ نے اس الزام سے ان کو بری کر دیا اور وہ اللہ کے نزدیک بہت باعزت تھے اے ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو یعنی درست بات حقیقت پر مبنی بات اسٹریٹ فارورڈ اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کی یعنی کامیابی کا نسخہ یہی ہے کہ اللہ رسول کی بات مانو اند نل امانت جبالف اب نہا وہ اشفک نمہا وہ حمل احل انسان ان کا نزلومن جہلا ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے مگر انسان نے اٹھا لیا بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے یہ امانت کیا ہے اس کی مختلف طرح انٹرپریٹیشن کی گئی ہے لیکن اس سے ایک معنی ہے اختیار چوائس کام کی آزادی تو انسان کو جب یہ چوائس دی گئی تو اس نے اسے اختیار کر لیا جب باقی مخلوق نے کہا کہ بہت مشکل کام ہے کیونکہ اس کے بعد پھر حساب بہت سخت ہے اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام پر جب یہ بات پیش کی گئی کہ کیا تم اسے قبول کرتے ہو کہ اگر اچھا کام کرو تو جزا ملے اور برا کرو تو سزا ملے تو انہوں نے کہا کہ ہاں جبکہ باقی مخلوق نے اسے قبول نہیں کیا تو یہ دراصل بہت بھاری چیز ہے کہ انسان کے لیے ایک بہت مشکل مرحلہ ہے کیونکہ عام طور پر نیکیوں سے زیادہ دوسری چیزیں زیادہ ہو جاتی ہیں اس بارے امانت کو اٹھانے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ منافق مردوں اور عورتوں اور مشرق مردوں اور عورتوں کو سزا دے کیونکہ وہ پھر اس کے متا اپنی چوائس یا اختیار کو صحیح استعمال نہیں کر رہے اور مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول کرے یعنی کہ اچھے کام کرتے ہوئے بھی بھول جھک ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر کے ان کو بہترین جزا دے وکان اللہ غفور الرحیم اور اللہ غفور الرحیم ہے سورت صبا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے الحمد للہ اللذی له ما فی السماوات فی الارض ولہ الحمد هو الحکیم الخبیر حمد اس خدا کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے سب اس کی پراپرٹی کوئی اور اس میں شریک ہے ہی نہیں اگر ہمارے پاس کچھ ہے تو وہ وقتی طور پر ہے اور آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہے یعنی جس طرح اس دنیا کی ساری نعمتیں اس نے ہمیں عطا کی ہیں تو آخرت میں بھی ہمیں جو کچھ ملے گا وہی وہ دے گا اس لیے ہمیں اسی کی تعریف کرنی چاہیے وہ دانا اور باخبر ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے یعنی مرنے کے بعد انسان جاتے ہیں یا پانی جاتا ہے یا جو بھی گرتا ہے وہ نیچے ہی زمین میں چلا جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے جیسے پودے وغیرہ نکلتے ہیں اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے جیسے بارش وغیرہ اور جو اس میں چڑھتا ہے جیسے بادل وغیرہ یا انسانوں کے اعمال چڑھتے ہیں اوپر ہر چیز کو وہ جانتا ہے یعنی جو کچھ کائنات کے اندر چینجز آ رہی ہے تبدیلیاں ہو رہی ہیں حرکات ہو رہی ہیں, سب اس کے علم میں اس کا علم ہر چیز پہ چھایا ہوا ہے وہ رحیم اور غفور ہے منکرین کہتے ہیں کیا بات ہے یہ قیامت ہم پہ نہیں آ رہی یعنی انسان کو زندگی کی دعا کرنی چاہیے کچھ کام کرنے کے لیے مہلت مانگنی چاہیے نہ کہ موت اور قیامت یہ کو مانگنے کی چیز تھی کہو قسم ہے میرے عالم الغیب پرور دگار کی وہ تم پر آ کر رہے گی یعنی دیر ہو رہی تو اس کا مطلب نہیں کہ آئے گی نہیں اس سے ذرہ برابر کوئی چیز نہ آسمانوں میں چھپی ہوئی ہے نہ زمین میں نہ ذرا سے بڑی اور نہ اس سے چھوٹی سب کچھ ایک نمایاں دفتر میں ہے اور یہ قیامت اس لیے آئے گی کہ جزاد اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے رہے ہیں یعنی وہ بدلے کا دن ہے یوم الدین ہے اللہ مغفرت رسکن کریم ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق عزت والا اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے زور لگایا ہے یعنی دین کو پیچھے کرتے ہیں یا اللہ تعالی کے احکامات کو نیچے رکھتے ہیں ان کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم رکھنے والے خوب جانتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ سراسر حق ہے اور خدا عزیز و حمید کا راستہ دکھاتا ہے وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد منکرین لوگوں سے کہتے ہیں ہم تمہیں بتائیں تمہیں ایسا شخص جو خبر دیتا ہے کہ جب تمہارے جسم کا ذرہ ذرہ منتشر ہو چکا ہوگا اس وقت تم سے پیدا کر نہ یہ شخص اللہ کے نام سے جھوٹ گھڑتا ہے ایسے جنون لاحق ہے انہوں کی سمجھ میں یہ یہ میں بات نہیں آ رہی تھی نہیں بلکہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں اس لیے ایسی باتیں کرتے ہیں اور وہی بری طرح بہکے ہوئے ہیں کیا انہوں نے کبھی اس آسمان اور زمین کو نہیں دیکھا جو انہیں آگے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم غور کریں اور ہم سوچیں کہ ہم زمین اور آسمان سے نکل کے کہیں در ادھر چلے جائیں تو کیا زمین کے اندر سے کہیں کوئی راستہ ہے جانے کا یا آسمان سے کہیں نکلنے کا کوئی راستہ یا دائیں بائیں سے ہم پوری طرح سراؤنڈڈ ہیں اللہ کی زمین اور آسمان کے بیچ میں گرے ہوئے ہیں تو نافرمانی کر کے کہاں بھاگیں گے اللہ سے مقابلہ کر کے کہاں جائیں گے سوچنے کی بات ہے ہم چاہے تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا آسمان کے کچھ ٹکڑے ان پر گرا دیں در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو اب یہاں سے داؤد علیہ السلام کا ذکر شروع ہوگا جو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن نہیں رکھتے تھے اور رات کا ایک حصہ عبادت کرتے پھر سو جاتے پھر اٹھتے تھے یعنی پہلا حصہ سو جاتے پھر عبادت کرتے پھر سو جاتے پھر اٹھتے یعنی ہر ہر حال میں وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بندے تھے ہم نے داود علیہ السلام کو اپنے ہاں سے بڑا فضل عطا کیا تھا بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا ہم نے حکم دیا کہ اے پہاڑوں اس کے ساتھ ہم آنگی کرو اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو دیا یعنی جب وہ اللہ کا ذکر کرتے تصویر کرتے پہاڑ گونج اٹھتے پرندے ان کے سر پہ آ کے ان کی تصویر میں شریک ہو جاتے اور اتنی نعمتیں پانے کے باوجود وہ حد درجہ شکر گزار تھے ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا اس ہدایت کے ساتھ کے زیرہ بنا اور ان کے ہلکے ٹھیک اندازے پر رکھ زبردست قسم کا ہنر ان کو عطا کیا گیا تھا اور آپ دیکھیے کہ جو شخص یا جو قوم لوہے کے ساتھ کچھ بنا سکتی ہو جس کے پاس سٹیل انڈسٹری ہو وہ دنیا کی پاورفل قوم ہوتی ہے داود علیہ السلام کے ہاتھوں میں اللہ نے لوہا اس طرح موم کر دیا تھا جیسے گندہ وہ آٹا ہو اور اس سے وہ باریک قسم کی تارے بنا کے اس سے وہ یہ زیر اور یہ لباس بنا رہے تھے کہ جس میں سے ہر چیز بالکل بیلنس تھی کہ وہ پر زیرہ ٹوٹتی نہیں تھی اس کے ہلکے خاص طور پر ٹھیک ٹھیک اندازے پر رکھتے تھے فرمایا وہ املوسا لہا اور نیکمل کرو این بیما تمل بصیر جو کچھ تم کرتے ہو میں اس کو دیکھ رہا ہوں اور سلمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا صبح کے وقت اس کا چلنا ایک مہینے کی راہ تک اور شام کے وقت اس کا چلنا ایک مہینے کی راہ تک یعنی ایک سوار جتنا فاصلہ ایک مہینے میں طے کرتا ہے وہ صبح سے دوپہر تک طے کر لیتے تھے اور اس علاقے میں چلے جاتے اور پھر واپسی کا سفر شام تک ہو جاتا اور اس طرح ان کے لیے اللہ نے فاصلے سمیٹ دیے تھے اب آپ سوچیں کہ آج کل ہم سمجھتے ہیں کہ ہوائی جہاز بنا کر اور ہوائی سفر کے ذریعے ہم بہت ترقی یافتہ ہو گئے ہیں لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کئی ہزار سال پہلے سلمان علیہ السلام اور ان کے جو ساتھی تھے ان کو یہ قوت عطا کی تھی کہ وہ ہوا کو مسخر کر کے طویل فاصلے بہت تھوڑی دیر میں طے کر لیں ہم نے اس کے لیے پگلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا داود علیہ السلام کے لیے لوہا اور ان کے لیے ایک اور دھات تانبا اور ایسے جن اس کے تابع کر دیے جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے یعنی صرف انسانوں کی فوجیں نہیں تھی جنوں کی بھی تھی جو ان کے لیے مسخر کیے گئے تھے ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرتابی کرتا اس کو ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے وہ اس کے لیے بناتے تھے یعنی جنات بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا جس قسم کی چیز بنوانا چاہتے وہ ان سے آرڈر پر بنوا لیتے اونچی اونچی عمارتیں تصاویر بڑے بڑے حوض جیسے لگن اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی دے کیونکہ ان کے لشکر بہت بڑے تھے اور بڑا, بڑا زیادہ کھانا پکتا تھا تو اللہ سبحان نے اسی کے مطابق ان کو اسباب بھی عطا کیے اور اس میں ان کے لیے بہت سہولت رکھی فرمایا اعملو آل داود اے امل ادا اکرا اے داود عمل کرو شکر کے طریقے پر یعنی شکر گزار بندوں کی طرح کام کرو جو نعمت دینے والے کا صرف زبان سے ہی شکریہ ادا نہیں کرتا بلکہ دل سے بھی احسان مانتا ہے اور عمل بھی اس کی مرضی کے مطابق کرتا ہے وہ کلیل امن عبادی اور میرے بندوں میں بہت تھوڑے ہیں جو شکر گزار ہیں یہ اللہ سبحانہ و کا کا ہے اپنے بندوں سے دن رات نعمتیں لیتے ہیں ہم سو بھی رہے ہوتے ہیں تو سہولت سے سانس لے رہے ہوتے ہیں آکسیجن اندر لے جا رہے ہوتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ باہر آ رہی ہوتی ہے اور ہم آرام سے سو رہے ہوتے ہیں ہمارا دل دھڑک رہا ہوتا ہے اور غذا ہمارے اندر ہماری ضروریات پوری کر رہی ہوتی ہے یہ سب کچھ پا کر بھی اور اس کے علاوہ بھی ان گنت نعمتیں بندے اللہ ہی کو بھول جاتے ہیں نہ سوتے وقت اس کا شکر ادا کرتے ہیں نہ اٹھ کے ادا کرتے ہیں اور نہ دن کے کام کاج کا میں اس کا ذکر کرتے ہیں تو بندے کا کیا کام ہے کہ اپنے رب کی ان ساری نعمتوں پر اس کا شکر گزار ہو کیونکہ نعمتوں کی حفاظت شکر کے ذریعے ہی کی جا سکتی ہے ابو حرارا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو حرارا تم پرہیزگار بن جاؤ سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے اور قناعت کرو سب سے زیادہ شکر گزار ہو جاؤ گے پھر جب سلمان علیہ السلام پر ہم نے موت کا فیصلہ نافذ کیا تو جنوں کو اس کی موت کا پتہ دینے والی کوئی چیز اس گھن کے سوا نہ تھی جو اس کے اسا کو کھا رہا تھا کہا جاتا ہے کہ سلمان علیہ السلام خود کھڑے ہو کر ایک اصاہ کے اوپر ہاتھ رکھ کر جنوں سے کام لے رہے تھے کہ اتنے میں اچانک ان کی وفات ہو گئی اور جنوں کو نہیں پتا چلا وہ کام میں لگے رہے حتیٰ کہ اسا کو دیمک نے کھا لیا جب اسا ٹوٹ کے گرا سلیمان علیہ السلام گر گئے تو انہیں پتا چلا کہ یہ فوت ہو چکے ہیں اس سے یہ ثابت کرنا مقصود تھا کہ جنوں کو غیب کا علم نہیں ہوتا کیونکہ اس سے بہت سی خرابیاں پر پیدا ہوتی ہیں شرک کے دروازے کھل جاتے ہیں اس طرح جب سلیمان علیہ السلام گر پڑے تو جنوں پہ یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب کے جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے